اور ان چیزوں کے بیانات کے بعد ہم پہنچے تھے اس بات پر کہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے مسجد حرام میں اور طواف کرے ارفن بیت اللہ میں داخلے کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی مسجد حرام میں داخل ہو گیا مسجد حرام کے بالکل بیچوں بیچ درمیان میں ایک جو عمارت نظر آتی ہے جس پر سیاہ گلاف پڑا ہوا ہے اور جس کے چاروں طرف سیاہ الاف لٹک رہا ہے اس مستیل عمارت کو کعبہ کہتے ہیں اور کعبے کا مطلب یہ ہے उभरी ہوئی چیز उठी ہوئی چیز تو وہ چونکہ سطح زمین سے بلند ہے نظر آتا ہے اس لیے اس کا نام کاب رکھا گیا اور طواف کے معنی کسی چیز کے چاروں طرف گھومنے کے ہیں چکر لگانے کے ہیں اور حج کے بیان میں طواف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بیت اللہ کے گرد گھومے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے سات مرتبہ اس کو کہتے ہیں طواف اور طواف کی قسمیں کسمی نشستیں اس کی تھیں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بہت فضائل ارشاد فرمائے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ عظرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پشاک فرمایا کہ جو بھی آدمی اس گھر کا طواف کرے اور دو رکعتیں پڑھے کان کا عید کے رقباتیں وہ, وہ ایسے ہے جیسے اس نے غلام آزاد کیا اسے اتنا ثواب ملے گا اللہ کے یہاں سے جیسے کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا اس لیے بیت اللہ میں رہتے ہوئے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان کثرت سے طواف کرتا رہے اپنی طرف سے اپنے آبا و استاد کی طرف سے اپنے بیوی بی اور شوہر اور بچوں کی طرف سے جنہیں وہ اپنے وطن میں چھوڑ کے آیا ہے تمام وہ لوگ جو زندہ ہیں یا جو جن کا انتقال ہو گیا ہے سب کی طرف سے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی طواف کرتا رہی حقیٰ کے عمرہ جب کر لے تو عمرے کے بعد سب سے افضل عبادت مکہ مکرمہ میں طواف ہے اور ایک عمرہ جو حج میں شامل ہے یہ کرنے کے بعد پھر عمرے سے بھی افضل یہ ہے کہ طواف کرے اسی طرح جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں رمضان نہیں یا سال کے کسی بھی حصے میں تو ان کے لیے عمرے کا تو چونکہ احرام باندھ لیا اس لیے وہ عمرہ کریں گے ہی لیکن اس کے بعد عمرے سے اکثر یہ چیز ہے کہ طواف کرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور پھر ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ تیسرا عمرہ چوتھا عمرہ پنعین پہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ جا کر احرام باندھ کے پھر آتے ہیں بار بار عمرے کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک عمرہ آپ نے کر لیا اور اس عمرے کے بعد مرد ہو یا عورت اس کے لیے طواف کرنا عمرے سے افضل ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ افضل ہے کیونکہ اس میں صحیح آتی ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور زیادہ مشقت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے مصیبت نعم پہ جاتا ہے احرام باندھتا ہے یا جائرانہ پہ جاتا ہے یہ ہدید پہ اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر آتا ہے عمرہ کرتا ہے اور طواف کے بعد پھر صحیح پھر بالوں کا اتروانا یہ سب چیزیں بظاہر چونکہ زیادہ معلوم ہوتی ہیں اس لیے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے حالانکہ طواف کا ثواب اس عمرے سے زیادہ ہے صحابہ کے رام اللہ اللہ جب مکہ مکرمہ آتے تھے تو ایک آدمت عمرہ کرتے تھے پھر کثرت سے طواف کرتے تھے آپ پوچھیں گے کہ کیوں تو کیوں کا جواب یہ ہے بھائی کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا ثواب زیادہ بتایا ہے اور کسی چیز کا ثواب کم ہو یا زیادہ یہ مالک کی اپنی مرضی ہے جتنا بھی وہ رکھ دے اور جس چیز کو قبول فرما لے اور تھوڑے عمل پہ ہمارے زیادہ ثواب زیادہ مہربانی اور عنایت کر دے یہ اس کی رحمت ہے اور زیادہ عمل پر کم دے دے یہ اس کی اپنی مرضی کیونکہ امال کا وزن در حقیقت وہ ہے جو اللہ طے کرے امال کا وزن اخلاص کے ساتھ بڑھتا ہے امال کا وزن اللہ کے حکم کو ماننے سے بڑھتا ہے انسانوں کی اپنی محنت سے تھوڑا ہی بڑھتا ہے امال میں وزن پیدا ہوتا ہے اتباع سے سنت پر چلنے سے شریعت پر عمل کرنے سے کیونکہ انسان کے اپنی اختیاری اعمال اسے اللہ کا قرب دلاتے ہیں اور اللہ ہی کی مرضی ہے کہ طواف بے وہ زیادہ ضوابط دے بہ نسبت عمرے کے تو اس لیے بجائے اس کے کہ مکہ مقرمہ میں پہنچ کے آدمی دو عمرے کرے تین چار پانچ دس عمرے کرے اس سے بہتر ہے کہ ایک عمرے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں تین مرتبہ طواف کر لے اپنی مرضی تھوڑا ہی کرنی ہے اللہ نے ثواب طواف میں زیادہ رکھا ہے بس طواف کرے خوش ہو کہ کم کام کرنے پہ زیادہ ثواب مل رہا ہے زیادہ اثر مل رہا ہے تو اس لیے جب بیت اللہ میں پہنچنا ہو خدا کے گھر میں پہنچنا ہو مسیحد حرام میں مکہ مکرمہ میں تو تواف زیادہ کرنے چاہیے اور حج کے دنوں میں جب رش پڑ جاتا ہے اور کئی کئی فرلانگ تک صفوں کی صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور آدمی کا بیت اللہ تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں طواف کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اپنی فرض نماز کی فکر کرنی چاہیے فرض نماز یہ زیادہ ضروری وہ حج جو نفلوں اور فرض نماز رہ جائے تو اس آدمی نے جھک ماری وہاں جا کے اس آدمی نے اپنے آپ کو خراب کیا خور کیا اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا کہ فرش نماز چھوڑ دی اور نفل حج کر لیا یاد رکھیے ایک فرش نماز نفل حج سے کئی گنا زیادہ قیمت رکھتی ہے وقت رکھتی ہے اور ایک فرض نماز آدمی کو کئی گنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے بنسبت نفل حج کے عمرے کی تو بات ہی الگ ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں اس لیے ایک فرض حج بھی فرض کر لیجئے کوئی فرض حج کرنے جا رہا ہے اور پانچ وقت کی نماز ضائع کر رہا ہے تو ایک فرض کی ادائیگی میں پانچ فرضوں کو ضائع کر دیا تو جو مسافر اپنا گھر دیکھے گھر جانا ہے اور ایک قدم گھر کی طرف رکھے اور پانچ قدم پیچھے چل لے تو آپ سوچیے کہ اس نے کیا, کیا؟ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے گاڑی چلا رہا ہے ایک میل اس روڈ پر چلاتا ہے گاڑی کو جو اس کے گھر کی طرف جا رہی ہے اور پھر پانچ میل وہ ریورس گیئر میں پیچھے چل پڑتا ہے تو یہ گھر پہنچے گا یا کہاں پہنچے گا اس لیے جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں حرم شریف میں ہوتی کی, کی فرلانگ تک شپنگ بازاروں میں جو لوگ وہاں گئے ہیں حج کی سعادت اللہ نے جنہیں دی ہے وہ جانتے ہیں اس صورت میں طواف بھی چھوڑ دے فرش نماز کی فکر کرے لیکن ایسے نہ ہو کسی وجہ سے نماز ایسا ہے وگرن طواف عمرے سے بھی افضل ہے حدیث میں آیا ہے حستے عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کی روایت میں اور اطا بن ابی رباح اکابل تابین سے تھے اور یہ بھی مشکل ہے کہ جب تک حضرات سے آدمی واقف نہ ہو کسی شخصیت سے تو یہ اندازہ کرنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ اس آدمی کی بات میں وزن کتنا <تصفيق> <حزرائد> عبی روا رحمت اللہ علیہ استاد تھے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ اور مکہ مکرمہ کے مفتی تھے اور جب حج کا زمانہ آتا تھا تو حکومت خلافت کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں آتا رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں اور حج کے مسائل پہ وہ فتویٰ دیتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ یہ بی اللہ اور کابت اللہ بیس برس تک میرا یہی بستر رہا ہے اور میرا یہی گھر رہا ہے بیس برس میں نے اللہ کے گھر میں گزارے ہیں یہی پڑھا رہتا تھا علم حاصل کرتا تھا تو مابو خلیفہ رحمۃ اللہ ان سے پڑھا ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے آتاب نبی رواح سے زیادہ سچا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا اور آتاب رحمۃ اللہ علیہ نے دو سو صحابۂ کے رام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی اتنی بڑی شخصیت تھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کسی آدمی کو تابئین میں داخل کر دیتی تھی انہوں نے تو دو سو صحابہ کرام رشی اللہ کی زیارت کی تھی اور صحابہ رشی اللہ عنہ آتے تھے مکہ مقدمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اور طواف کرتے تھے اور عطاب نبی البا رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی موجودگی میں فتوا دیتے تھے اور یہاں تک کہ بادر ضی اللہ محج کے مسائل میں اور ان چیزوں میں کہتے تھے لوگوں سے کہ عطا سے پوچھو اب ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں ہم اب مسائل ہمیں یاد نہیں رہتے اتنے اب عطا سے فتوا دیا کرو ان کے ایک شادر ابن شام کہتے ہیں اور ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے کہ عطا اطاب نبی ربا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا जब کہ ارکن یمانی پر پہنچے بیت اللہ میں کابت اللہ میں ایک کونا اس کا حجر اسود ہے جہاں جہاں سے طواق شروع ہوتا ہے اس کے بعد چلتے چلتے دوسرا کونا آتا ہے جہاں سے حتیم وہ آدھا دائرہ جو نظر آتا ہے وہ شروع ہوتا ہے پھر تیسرا کونا اس کے بعد اور پھر چوتھا کونا چوتھے کونے سے چلنا جب شروع کریں گے تو حضرت اصر بھی آئے گا جہاں سے آپ چلے تھے پہلا کونا اس کا یہ جو چوتھا کونا گنا ہے اس چوتھے کونے پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے یہ ہے رکنی جمانی پانی پر ہاتھ لگانا بشرتے جو خوشبو نہ بجی ہوئی ہو اس کو چینا رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی سمت ہے اگر آسانی سے ہو سکے تو آزاد ابھی ربا رحمت اللہ علیہ رکن یمانی پر پہنچے جب جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ان سے کسی نے دریافت کیا رکن یمانی کے متعلق کہ اس کا کیا حکم ہے تو آدار احمد اللہ نے کہا کہ مجھ سے خود جب سے کھڑے رہتے ہیں اور جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے پہنچتے کہ النار تو اس کی اس دعا پر کالی عامین فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے اس دعا کا مطلب یہ ہے اے میں آپ سے درگزر چاہتا ہوں تو میرے گناہوں سے درگزر فلمات معاف کرتے وہ بھی غلطیاں ہو گئیں پڑے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر شرک خدا آفیت شرک اس دنیا میں آخرت میں کوئی غم کوئی دکھ کوئی تکلیف نیچے نہ پہنچے آخریت کی زندگی نصیبوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پرے پر مزاج پر دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں ہسنا امریکی عناط فرماخنا آزا بنیا آگ سے آگ کے احساب سے, سے بچا اور اس کو کہتے ہیں اللہ ایسے ہی قید جیسے یہ تیرا بندہ مان رہا شام کہتے ہیں کہ آتا رہنے آگے چلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی تواف کرے تو تواف کیے جب اپنی یمانی پہ پہنچے تو دائیں ہاتھ سے اسے سننا چاہیے اگر ممکن ہو تو دائیں ہاتھ کو پھیر لے بشرطے کے وہاں پر خسک نہ لگی ہو کیونکہ حالت احرام میں خشبی کا استعمال نہ آئے نا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگے وہاں پہ پہنچ پہ تو کہ نہیں تو اپنی یہ معنی ہاتھ رکھا اور ساتھ یہ دعا مانگنے شروع کر دیا اور چلتے بھی گئے اللہ حشام کہتے ہیں کہ اطار علی جب اس کے بعد حضرت پر پہنچے تو عرض کیا یا محمد ابو محمد دین کی کبلیت تھی ما بلغا فی ما بلغا فی حاضر یہ جو قضر اسد ہے اس کے بارے کیا کیا میں کیا روایت آپ تک آئی ہے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وایا جس نے تو وہ تو اللہ کے ہاتھ کو سیتا ہے یادگار کے ہاتھ کو بھرسہ دیتا ہے گویا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ نہیں جانتا ہے لیکن اللہ اللہ رے بتائی اور اس ساری روایت کو ابن ماجہ نے اپنی مناسب کے باب میں نقل کیا تو مجھے پہ بتا رہے وسلم ان کے یہی شاید اتنی حشام ہی کہتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال پوچھا اور میں نے کہا یا وہ محمد فطوف اور ابو محمد جی جو ہم لوگ طواف کرتے ہیں اس کے حد ابو حسلی رضی اللہ نے فرمائی تھی کہ انہو سنے ان صلی اللہ کے حسب حرارۂ رضی اللہ خود رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے فرمایا تھا کہ منتافی کے زبان یہ اس گھر کا طواف کرے سات چکر لگائے اس کے گیز ولاک اور ان ساتوں چکروں میں وہ کوئی بات نہ کرے بس یہ پڑھتا رہے کہ سبحان اللہ اکبر بس یہ پڑھتا رہے رسائی سبان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ عمل و اکبر ولہ ولاب اللہ پانچ فرمائے سبحان اللہ ایک الحمد للہ دو تین اکبر چار ولہ ولا قبط اللہ واللہ واللہ پانچ پانچ جملے بتائے اور دیکھیے سبحان اللہ کو پچھلی سبحان اللہ ہی سے ہوا اور باقی جو چاروں جملے آگے آ رہے ہیں سب سے پہلے باؤ کا اضافہ فرمایا رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد رضی اللہ عنہ بھی ویسے ہی جیان کیا اور ابو محمد رتابی رباح احمد بھی یہی کہتے ہیں اکبر والا اللہ یہ پانچ جملے پڑھتا رہے ساتوں چکروں میں فرمایا محیط ہوا شروع سے دس گناہ موقف کر دیتا اللہ اس نے دس نیتیاں لکھ لیتا روفیہ لہو بہار شرط ذرا جات اور جنت میں دس مقام اس کو ضلع کر دیتا ہے اور جو آدمی بیتاہ دا کا طواف کرتا ہے اور یہ چیزوں نہیں پڑھتا فتح کلم اور باتیں کرتا ہے فیتل کلحال طواف کرنے کی حالت نہیں باتوں میں محسوس ہے کوئی گناہ کی باتیں نہیں عام بات چیت کوئی کرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں ہے بہرحال یہ گھر ایسے ہی ہے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں کسی کو محروم کرتے ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا بھی شام کے مجھ سے فرمایا کہ, کہ رس اللہ صلی اللہ نے بتلایا ہے کہ جو اس گھر کا طواف کرے اور یہ کلمے نہ بھی پڑھے یہ پانچ جملے نہ بھی پڑھے تو بھی تو اس آدمی کی طرح ہے جو پانی میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں پانی میں ڈوب جائیں یعنی اللہ کی رحمت وہاں برس رہی ہے کم سے کم پاؤں اس کے اس رحمت میں ڈوب جائے اور اگر یہ جملے پڑتا تو پھر ٹکویا سارا جسم اس کا خدا کی رحمت میں ڈوب جاتا اس لیے پیشاب یہ ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے طواف کے دوران دو دعائیں سکھائی یہ فرمایا پڑھے یہ سبحان اللہ, اللہ اکبر اور ایک یہ سکھایا ہے کہ جب حکم یمانی پر پہنچے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ في الدنيا آتنا في الدنيا حسنا حسن یہ دو دعائیں رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی